بے شک یہ قرآنی آیتیں نصیحت ہیں تو جو چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے اللہ تعالیٰ نے عبرتوں اور نصیحتوں سے بھری صورت کے خاتمے میں فرمایا کہ مذکورہ آیتیں عبرتوں سے پر ہیں اب جو چاہے ایمان اور بندگی کی راہ پر چل کر اپنے رب کو راضی کر لے تاکہ آخرت میں سرخرو ہو اور عذاب نار سے بچ جائے آیت تیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو سرات مستقیم پر چلنے کی تمہاری مشیت اللہ کی مشیت کتابے ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دینا چاہے گا اور تمہیں خیر کی توفیق دے گا تب ہی تم اس راہ پر چل سکو گے